تخلیق کی منزل تخلیق کی منزل یعنی گول آف کریشن کیا ہے یعنی پیدا کرنے والے نے کیوں موجودہ دنیا کو پیدا کیا اس تخلیقی عمل کا مقصد کیا ہے اور یہ تخلیقی سفر آخر کار کہاں تک پہنچنے والا ہے قرآن اور انسانی تاریخ کے مطالعے سے اس کا جو جواب معلوم ہوتا ہے اس کو یہاں درج کیا جا رہا ہے اس سوال کا جواب مختصر طور پر یہ ہے کہ تخلیق کا مرکزی کردار انسان ہے اور تخلیق کی منزل جنت یعنی پیراڈائز ہے جو کہ انسان کے لیے معیاری دنیا یعنی آئیڈیل ورلڈ ہے آغاز سے اختتام تک یہ ایک لمبا سفر ہے جو مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور آخر کار وہ ابدی جنت تک پہنچتا ہے آخری دور کے بارے میں قرآن میں یہ بتایا گیا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات صورت چودہ آیت اڑتالیس یعنی جس دن یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اس تبدل یعنی چینج کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دنیا کو بدل کر وہ دنیا بنائی جائے گی جس کو قرآن میں آخرت کی دنیا کہا گیا ہے یہ دوسری دنیا ایک معیاری دنیا ہوگی موجودہ دنیا میں سالح اور غیر صالح دونوں ملی جلی حالت میں آباد ہیں اسی کے نتیجے میں یہاں ہمیشہ وہ غیر مطلوب صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کو منفی طور پر پرابلم آف ایویل کہا جاتا ہے اگلی دنیا میں دونوں قسم کے انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے گا اس کے بعد زمین ایک اور زمین کی صورت میں ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی اس واقعے کو زبور اور قرآن دونوں میں بیان کیا گیا ہے قرآن کے الفاظ یہ ہیں وقد فِي الزَّبُورِ ممباد بَعْدِ اللہ أَلَّا یری يَرِثُهَا عبادی السالح صورت اکیس آیت ایک سو پانچ یعنی اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے موجودہ زبور میں یہ حوالہ ان الفاظ میں موجود ہے بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے لیکن جن کو خداون کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی صادق زمین کے وارش ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے فار ای ول ڈوئر شیل بی کٹ آف بٹ دوز د ویٹ اپان دا لارڈ دے شیل انہیریٹ دا ارتھ دا سیڈ آف دا ویکٹ شل بی کٹ آف دا رائٹی شیل انہرٹ دا لینڈ اینڈ ڈیل دن فار ایور ورس نائن اینڈ ٹوینٹی ایٹ ٹوینٹی نائن یہ وارسین ساری نسل یہ وارسین ساری نسل انسانی کے سالح افراد ہوں گے جن میں امت محمدی کے سالح افراد بھی شامل ہیں تخلیق کے ادوار قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق نے کائنات کو چھے ادوار یعنی پیریڈس کی صورت میں بنایا ہے اس واقعے کا ذکر قرآن میں سات بار آیا ہے ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے اللہ الدی خلق سماواتی والارض وما بے نما فی سطیام سورت بتیس آیت چار یعنی اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے چھ دنوں میں ان آیات میں چھ ایام سے مراد چھ ادوار یعنی سکس پیریڈز ہیں دور کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو باق وقت دفاتن پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ان کو اسباب و الگ کاز اینڈ افیکٹ کی صورت میں پیدا کیا گیا تخلیق کی یہ صورت اس لیے اختیار کی گئی تاکہ انسان اپنے عقل کی روشنی میں ان کا مطالعہ کر سکے اور تخلیق کی حکمت کو معلوم کر کے اپنے لیے ذہنی تشکیل کا سامان بنا سکے انسانی علوم کے ذریعے کائنات کا جو مطالعہ کیا گیا ہے ان کو لے کر اگر چھ ادوار کو متعین کیا جائے تو وہ یہ ہوگا نمبر ایک بگ بینگ نمبر دو لٹل بینک یا سولر بینک نمبر تین واٹر بینک نمبر چار پلانٹ بینک نمبر پانچ اینیمل بینک اور نمبر چھ ہیومن بینک یہ تاریخ کے چھ معلوم ادوار ہیں سائنسی اندازے کے مطابق چھ ادوار کی یہ مدت تقریباً تیرہ بلین سال ہے اس مدت میں موجودہ کائنات عدم سے وجود میں آئی اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی موجودہ صورت میں بن کر تیار ہوئی اس کے بعد انسان کی جو تاریخ بنی اور جس طرح وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنا سفر طے کر رہی ہے اس کا مختصر بیان یہاں درج کیا جاتا ہے سرات مستقیم خالق کی مقرر کردہ ایک سرات مستقیم یعنی رائٹ right پیتھ ہے جو اس بات کی ضامن ہے کہ اس پر چلنے والا انسان اپنی مطلوب منزل پر ضرور پہنچے پیغمبروں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے خالق نے مسلسل طور پر ایسا کیا کہ انسان کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے ذریعے اپنی کتاب ہدایت بھیجی اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان درست راستے یعنی رائٹ right ٹریک پر چلتا رہے وہ اس سے بے راہ ڈریل نہ ہونے پائے ساتویں صدی عیسوی میں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین کو بھیجا آپ نے اور آپ کے اصحاب نے غیر معمولی جد و جہد کے ذریعے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کے ذریعے بات کے زمانے میں ایک تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس جاری ہو گیا اس تاریخی عمل نے وہ مواقع کھولے جن کے ذریعے دنیا میں تہذیبی انقلاب یعنی سولاشنل ریولوشن آیا مادی تہذیب موجودہ زمانے میں ہم اپنے آپ کو جس تہذیب کے دور میں پاتے ہیں اس تہذیب کو عام طور پر مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن سولائزیشن کہا جاتا ہے مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک مادی تہذیب یعنی مٹیریل سویلائزیشن ہے یہ مادی تہذیب خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق ایک مقدر تہذیب تھی اس مادی تہذیب کا پیشگی حوالہ قرآن کی اس آیت میں ملتا ہے سنوری ہم آیات نا فل آفاقی وفی انفستاحق اولم یکفی بربی کا انہ علا کل ان شہید سورت اکتالیس آیت ترپن یعنی مستقبل میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے اور کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے یہاں آیات سے مراد وہ قوانین فطرت ہیں جو تخلیقی طور پر اس دنیا میں ہمیشہ سے موجود تھے ہم نشانیاں دکھائیں گے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کچھ انسانوں کو توفیق دے گا کہ وہ فطرت کے مخفی قوانین یعنی لاز آف نیچر کو دریافت کریں اور اس طرح دین خداوندی کی تائید یعنی سپورٹ کے لیے ایک عقلی بنیاد یعنی ریشنل بیس فراہم ہو اس تہذیب نے انسانی دنیا اور مادی دنیا میں چھپی ہوئی جن حقیقتوں کو دریافت کیا ہے وہ دین خداوندی کی حقانیت کی تصدیق کرنے والی ہیں موجودہ دنیا میں انسان کو آباد کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ معرفت یعنی ریئلائزیشن کا سفر کرے اور اپنی شخصیت کو اعلی ارتقاء کے درجے تک پہنچائے اس تہذیب نے انسان کے لیے غور و فکر کا ایک نیا فریم ورک دیا اس نے غور و فکر کے لیے انسان کو نئی معلومات یعنی ڈیٹا دیا اس نے انسان کو نئے وسائل یعنی ریسورسز دیے یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان اپنے سفر معرفت کو زیادہ کامیابی کے ساتھ جاری رکھ سکے اور اپنے آپ کو ایک سلف میڈ مین کی حیثیت سے ڈولپ کرے مخلوق کامل انسان کو ایک مکمل مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے انسان کو بے شمار صلاحیتیں دی گئی ہیں مگر یہ صلاحیتیں اس کو بالقوا یعنی پوٹینشیل کی صورت میں دی گئی ہیں ان بالقوا صلاحیتوں کو بل فیل یعنی ایکچول میں برو کار لانا انسان کا اپنا کام ہے انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود تعمیر کردہ انسان یا یعنی سلف میڈ مین کی صورت میں ڈیولپ کرے سلف ڈیولپمنٹ کے اس عمل میں انسان کو معلوماتی تائید کی ضرورت تھی مادی تہذیب نے فطرت یعنی نیچر کی حقیقتوں کو دریافت کر کے انسان کو یہی تائید یعنی سپورٹ فراہم کی ہے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے اندر جو متشددانہ سرگرمیاں جاری ہیں وہ غیر متعلق سرگرمیاں ہیں یہ گویا درمیانی جد و جہد کے دور کو تکمیل کے دور میں دوبارہ غیر ضروری طور پر زندہ کرنا موجودہ دور سے پہلے دو فریق ہوا کرتے تھے دوست اور دشمن لیکن اب یہ صنائیت یعنی ڈیکاٹمی بدل چکی ہے اب دنیا میں صرف دوست اور معیت فرینڈ اینڈ سپورٹر موجود ہیں اب اہل اسلام کا کام تکمیل کے مثبت مواقع کو اویل کرنا ہے نہ کہ دور جد و جہد کے واقعات کا غیر ضروری طور پر اعادہ ریپیٹ کرنا جس سے مسائل میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ اور ملنے والا نہیں روحانی سماج تخلیق کا اصل مقصود انسان ہے تخلیقی عمل کے دوران جو چیزیں وجود میں آئیں وہ سب صرف اس لیے تھیں کہ انسان اپنے سفر معرفت کو کامیابی کے ساتھ طے کر سکے اس پورے عمل یعنی پروسیس کے ذریعے جو آخری چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ ایک اعلیٰ درجے کا روحانی سماج یعنی اسپرچل سوسائٹی بنے جو اس معیاری دنیا میں بسائے جانے کے قابل ہو جس کو جنت پیراڈائز کہا گیا ہے جنت ایک پرفیکٹ دنیا ہے جو ان انسانوں کی آباد کاری کے لیے بنائی گئی ہے جو اپنے آپ کو اس کا اہل یعنی کمپٹنٹ ثابت کریں دنیا میں انسان کو کامل آزادی حاصل ہے وہ آزاد ہے کہ اپنے آپ کو جیسا چاہے ویسا بنائے اس لیے موجودہ دنیا میں اعلی معیار کا روحانی سماج نہیں بن سکتا یہاں صرف اعلی معیار کے روحانی افراد بن سکتے ہیں تخلیقی منصوبے کے مطابق جو بات ہونے والی ہے وہ یہ کہ پوری انسانی تاریخ کے خاتمے پر اعلیٰ درجے کے روحانی افراد کو منتخب کر کے انہیں اودھی جنت میں بسنے کا موقع دیا جائے اور باقی لوگوں کو چھانٹ کر ان سے الگ کر دیا جائے اس اعلیٰ درجے کے روحانی سماج میں کون لوگ شامل ہوں گے ان کا ذکر قرآن میں چار گروہ کی صورت میں کیا گیا ہے قرآن کے الفاظ یہ ہیں وم یوتی اللہ و رسول وین و صدیقین و شہدائی و صالحین و سنا آیت انہتر یعنی اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت اس اعلی سماج کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ حسن رفاقت کا سماج ہوگا وہاں کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے کوئی مسئلہ یعنی نیوسنس پیدا نہیں کرے گا ہر انسان دوسرے انسان کا بہترین ساتھی ہوگا ہر انسان قابل پیشن گوئی کردار یعنی پرڈکٹیبل کا حامل ہوگا پرڈکٹیبل کیریکٹر کا حامل ہوگا ہر انسان دوسرے انسان کا سچا رفیق ہوگا کوئی انسان دوسرے انسان کا حریف نہ ہوگا ہر انسان اعلی اخلاقی اقدار ہائی مورل ویلیوز کا حامل ہوگا ہر انسان کامل درجے میں سچائی اور دیانتداری یعنی آنیسٹی کی صفات سے متصف ہوگا وغیرہ اس تخلیق کے مطابق جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا کہ وہ اعلیٰ درجے کی ایک دنیا بنائے اسی اعلیٰ درجے کی دنیا کا نام جنت یعنی پیراڈائز ہے اس تخلیق کا نقشہ اس اعتبار سے بنایا گیا جو اعلیٰ درجے کے مطلوب انسان کو وجود میں لانے میں مددگار ہو سکے چونکہ انسان وہ تھے جو سلف میڈ مین کے معیار پر پورے اترے اس لیے اس تخلیقی منصوبہ کے مکمل ہونے میں تقریباً تیرہ بلین سال لگے اس تخلیقی مدت کو اس طرح بنایا گیا کہ انسان اپنی عقل یعنی ریزن کو استعمال کر کے ان کو اپنی تعمیر شخصیت کے لیے استعمال کرے دعوت اکیسویں صدی میں خالق کی تخلیقی اسکیم یعنی کریشن پلان ہمیشہ سے ثابت شدہ حقیقت تھی لیکن بیسویں صدی کے بعد دنیا میں ایک نیا دور آیا ہے جبکہ نظری حقیقتیں مادی حقائق کی روشنی میں قابل فہم یعنی انڈرسٹینڈیبل بن گئیں مثلا غیر پر ایمان قدیم زمانے میں ایک عقیدے کی بات تھی موجودہ زمانے میں کوانٹم فزکس کی دریافت کے بعد یہ صرف نظری بات نہ رہی بلکہ پراببلٹی کے درجے میں تقریباً قابل یقین حقیقت بن گئی پراببلٹی جدید سائنس کا ایک اہم اصول ہے کہا جاتا ہے پراببلٹی از لیس دین سرٹنٹی بٹ اٹ از مور دین ہیپس موجودہ زمانے میں جن چیزوں کو سائنسی حقیقت یعنی سائنٹیفک فیکٹ کہا جاتا ہے ان سب کا معاملہ یہی ہے ان میں سے ہر ایک پر پرابلٹی کے درجے میں مسلمہ حقیقت بنی ہے نہ کہ مشاہدے کے درجے میں یہی معاملہ مذہبی عقائد یا تصورات کا ہے اس زمانے میں مذہبی تصورات اسی تسلیم شدہ درجے میں ثابت شدہ بن چکے ہیں جس درجے میں مسلمہ سائنسی حقائق فائنل رول تخلیقی نقشے کے مطابق تاریخ انسانی میں ایک فائنل رول مقدر ہے یعنی آخرت کے ظہور سے پہلے حقیقت کا ایک آخری اعلان یہ آخری اعلان خدا کی توفیق سے ایک ایسا گروہ انجام دے گا جو پورے تاریخ پر اس کی آخری پیداوار ہو جو تخلیقی ارتقاء کے آخر میں وجود میں آیا ہو جس پر پوری تاریخ منتحی ہوئی ہو جو ماضی اور حال کے تمام تاریخی ڈیولپمنٹ یعنی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کا مثبت شعور رکھتا ہو یہ وہ گروہ ہوگا جو انسانی تاریخ کے آخری پیراگراف کو لکھے گا جو اپنے آفاقی شعور کی بنا پر اس قابل ہوگا کہ انسانیت کے لیے حجت بن جائے جو تمام مواقع یعنی اپرچونیٹیز کو مثبت طور پر استعمال کرے اور پھر خدائی سچائی کا وہ عالمی اعلان کرے جس کے بعد کوئی انسان بے خبری کا عذر پیش نہ کر سکے یہی وہ حقیقت ہے جس کو حدیث میں عالمی ادخال کلما سے تعبیر کیا گیا ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں لا بقا ال زہر الارض بیت المدر بیت مدر ولا وبر اللہ ادخل اللہ کلیمت الاسلام یعنی روئے زمین پر کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گھر باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ اسلام کا کلمہ نہ داخل کر دے بحوالہ مسرد احمد حدیث نمبر تیئیس ہزار آٹھ سو چودہ رسول کا رول پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے بارے میں قرآن میں یہ آیت آئی ہے محمد الرسول اللہ و لذین ماحو اشداء الكفار رحماؤ بہن ہم کراہم رکا ان سجدن سجدغ فدلم من ردوانہ سیما سیماہم فی من اثر السجود ذالک مسلح ہم فتوراتی و مسل ہم فل انجیل ان اخرج شت آہو فسط لذا فسطوافا واد اللہ مغفرتوں اجرن عظیمہ سورت اڑتالیس آیت انتیس محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکر, منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں تم ان کو رکو میں اور سجدے میں دیکھو گے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی اس نے اپنا انکھوہ نکالا پھر اس کو مضبوط کیا پھر وہ اور موٹا ہوا پھر اپنے تنے پر تنا پر کھڑا ہو گیا وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے منکروں کو جلائے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے اس آیت میں اصحاب رسول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ منکروں پر شدید ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منکروں پر سخت گیر ہوتے تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منکروں کا اثر قبول نہیں کرتے یعنی وہ مضبوط سیرت اسٹرانگ کیریکٹر کے لوگ ہیں ان کی یہ صفت ان کو اس کمزوری سے بچاتی ہے جس کو قرآن میں مضاحات بحوالہ التوبہ الطوبہ آیتیس کہا گیا ہے یعنی اپنے دین کے معاملے میں خارجی کلچر کا اثر قبول کر لینا پھر اصحاب رسول کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ آپس میں مہربان ہیں یہ اخلاقی برتاؤ کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ان کا طاقت اور باہمی اتحاد ہے وہ کسی اختلاف کو شکایت یعنی کمپلین کا معاملہ نہیں بناتے بلکہ اس کو نظر انداز کر کے اپنے متحدہ جد و جہد کو پوری طرح باقی رکھتے ہیں کوئی ناموافق بات کبھی ان کے باہمی اتحاد کو توڑنے والی نہیں بنتی اس کے بعد تراہمل تراہم علق کا جملہ ہے یہ جملہ ان کی داخلی ربانی حالت کو بتاتا ہے ان کا یہ ربانی مزاج اس بات کا ضامن ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا والے راستے پر قائم رہیں ان کی داخلی اسپرٹ کبھی کمزور نہ ہونے پائے اصحاب رسول کی صفت پیشگی طور پر تورات میں بتا دی گئی تھی موجودہ تورات میں اس کے لیے دس ہزار خجشیوں, یعنی ٹین تھاؤزینڈ کا لفظ موجود ہے باہوال استثناء چیپٹر تھرٹی ورس ٹو انجیل کی تمثیل میں اصحاب رسول کا ایک مزید رول یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تاریخ میں ایک ذرا یا بیج ڈالنے کے کام کریں گے جو آخر کار بڑھ کر ایک مکمل درخت بن جائے گا یہاں تمسیل کی زبان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اصحاب رسول اپنی غیر معمولی جد و جہب کے ذریعے انسانی زندگی میں ایک تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس جاری کریں گے جو آخر کار ایک عظیم انقلاب تک پہنچے گا اس انقلاب کے دو خاص پہلو تھے ان دونوں پہلوؤں کو قرآن میں اختصار کی زبان میں بتایا گیا ہے صحابہ اور تابعین کے اس رول کو قرآن کی درج ذیل آیت کا مطالعہ کر کے سمجھا جا سکتا ہے اللہ دین ان مَكَّنَّاهُم فِي الْأَرْضِ فل اردی اقام السلاتہ وہ امرو بالمعروفی و نہو نہاؤ انل من کر من 22 ولی اللہ آیت 41 <تصفيق> یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں قدرت دیں تو نماز پڑھیں زکوۃ دیں نیک کام کرنے کا حکم دے برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے قرآن کی اس آیت میں تمکین فی الارض سے مراد سیاسی استحکام پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ صاحبہ اور تابعین کی جماعت کو جب پولیٹیکل استحکام ملا تو اس کو انہوں نے انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے یہ مقاصد تین تھے عبادت زکوٰۃ امر بالمعروف و نہ عن المنکر یعنی ان تینوں سے مراد انفرادی عمل نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی میں ان کا نظام قائم کرنا ہے عبادت سے مراد مسجد کا نظام اور حج کا نظام قائم کرنا نیز اس میں دینی تعلیم کا نظام بھی توسیع شامل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی استحکام کو انہوں نے کسی سیاسی نشانہ یعنی پولیٹیکل گول کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی دینی زندگی کو منظم صورت میں قائم کرنے کی کوشش کی اس تنظیم میں زکوۃ کا نظام بھی شامل ہے امر بالمعروف معروف و نہیں انل من سے مراد کوئی سیاسی نظام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے تقاضوں کو منظم انداز میں آرگنائزڈ ہوئے میں انجام دینا مثلا قرآن کو محفوظ کرنا حدیث کی جمع و تدوین اسلامی فقاع کو مرتب کرنا اور دوسرے ان غیر غیر سیاسی کاموں کو انجام دینا جس کے نتیجے میں بعد کے زمانے میں امت مسلمہ کا ایک منظم دینی ڈھانچہ قائم ہوا ڈھانچہ قائم ہو اور جو اب تک کسی نہ کسی صورت میں امل موجود ہے قرآن کی اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اجر عظیم گریٹ ریوارڈ سے مراد ثواب عظیم نہیں ہے بلکہ نتیجہ, نتیجہ عظیم ہے جو بعد کی تاریخ میں پیش آیا عظیم نتیجے کو قرآن کی ایک آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے سنوری ہم آیاتی نا فل وفی انفسم حتہ یتبین لہم ان نہ یعنی ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے بہبالا صورت اکتالیس آیت ترپن صحابہ اور تابعین کی کوششوں سے اسلام کا مکمل اظہار ہوا لیکن یہ اظہار روایتی دور یعنی ٹریڈیشنل ایج کے اعتبار سے تھا اسلام کا اور اظہار بھی باقی تھا اور وہ تھا عقلی فریم ورک ریشنل فریم ورک کے مطابق اسلام کا اظہار اس مقصد کے لیے تاریخ میں ایک نیا انقلاب لانا ضروری تھا یہ انقلاب وہی ہے جو بعد کے دور میں سائنٹیفک انقلاب سائنٹیفک ریولوشن کی صورت میں ظاہر ہوا یعنی فطرت کی چھپی ہوئی طاقتوں کو دریافت کرنا اور اس کے مطابق تاریخ میں ایک نیا دور لانا یہ دور عملاً وہی ہے جس کو جدید تہذیب ماڈرن سولاشن کہا جاتا ہے اس دوسرے دور کا آغاز مسلمانوں نے اپنے سیاسی استحکام کے دور میں کیا لیکن اس کی تکمیل بعد کے زمانے میں مغربی قوموں کے ذریعے انجام پائی انقلاب کا پروسیس مسلم عہد میں شروع ہوا لیکن اس کی تکمیل بعد کے زمانے میں جدید تہذیب یعنی ماڈرن سولاشن کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی دوسری قوموں کے ذریعے اس کام کا انجام پانا احادیث رسول میں پیشگی طور پر بتا دیا گیا تھا اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں جو روایات آئی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے ان اللہ ازو لید ال اسلام برجلو اللہ اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل اسلام میں نہ ہوں گے نہ ہوں گے بہوالا المجم الکبیرتبرانی حدیث نمبر چھپن جدید تہذیب جس کو مغربی تہذیب کہا جاتا ہے وہ حقائق فطرت کے انکشاف پر مبنی ہے قرآن کی زبان میں اس کو آفاقی تہذیب ماہوالا سورت فسلت آیت ترپن کہا جا سکتا ہے اس تہذیب میں اگر بعض غیر مطلوب اجزاء شامل ہیں تو وہ براہ راست طور پر تہذیب کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ مغربی کلچر کا حصہ ہیں مثلا برہنگی یعنی نیوڈٹی وغیرہ اصحاب رسول اخوان رسول عالم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت حدیس کی مختلف کتابوں میں آئی ہے صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں ودتو انا قدر اینا قالو اخوانا کالو لا اخوان کا یا رسول اللہ کال ان تم اسحابی و اخوانزین لم یا تو باغ یعنی میری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں لوگوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ نے کہا تم میرے اصحاب ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے بہوالہ حدیث نمبر دو سو انچاس اسحاب رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر اہل ایمان ہیں اور اخوان رسول سے مراد آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بعد کے زمانے میں ظاہر ہوں گے اس حدیث رسول میں تمثیل کی زبان میں ایک تاریخی واقعے کو بتایا گیا ہے رغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اظہار دین کا مشن تھا اس مشن کے دو دور تھے پہلا دور یہ تھا کہ اسلامی مشن کے راستے میں رکاوٹوں کو ختم کر کے مواقع یعنی اپرچونیٹیز کے دروازوں کو کھولنا اور دوسرا دور یہ تھا کہ پیدا شدہ مواقع کو استعمال کر کے اسلام کا عالمی اظہار کرنا پہلے دور کو حدیث میں تمثیل کی زبان میں اول المتر یعنی فسٹ پیریڈ آف رین کہا گیا ہے اور دوسرے دور کو آخر مطر یعنی سیکنڈ پیریڈ آف رین کہا گیا ہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان عبد اللہ بن امرو اند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مسل امتی کمثل المطر لا اول خیر ام آخر ہوں عبداللہ بن امرو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش جیسی ہے نہیں معلوم کہ اس کا اول زیادہ بہتر ہے یا اس کا آخر المیجم الکبیر لتبرانی حدیث نمبر چودہ ہزار سو انچاس صحابہ اور تابعین کے زمانے میں قدیم زمانے کی رکاوٹوں کا خاتمہ کیا گیا مثلا شرک کے غلبے کو ختم کرنا بادشاہی نظام کو ختم کرنا تاریخ میں ایک نیا پروسس جاری کرنا جس کے نتیجے میں وہ واقعہ پیش آیا جس کو قرآن میں طبی حق کہا گیا ہے باہوالا سورت فصلت آیت ترپن اسلامی مشن کے اس عالمی اظہار کو حدیث میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے مثلاً روایت لی حاد ماب بلغل ولا یتر مدر ولا بر الا ادخل اللہ حاض <دین> یعنی یہ امر یعنی دین ضرور پہنچے گا وہاں تک جہاں تک دین دن اور رات پہنچتے ہیں اللہ نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ ہر چھوٹے اور بڑے گھر میں اس دین کو داخل کر دے باہوالا مسند احمد حدیث نمبر سولہ ہزار نو سو ستاون اظہار دین کا یہ عالمی مشن تاریخ کا سب سے بڑا عالمی مشن تھا اس لیے اللہ نے اس مشن کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے تاریخ میں ایسے حالات پیدا کیے جبکہ غیر اہل دین بھی اس کے معید بن جائیں اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو حدیث رسول میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ از اسلام کی تائید ضرور ان لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل اسلام نہ ہوں گے باہوالا المیجم لطبرانی حدیث نمبر چودہ ہزار چھ سو چالیس اکیسویں صدی عیسوی میں یہ تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پراسس اپنے نقطہ انتہا یعنی کلبینیشن تک پہنچ چکا ہے اب تمام مواقع آخری حد تک کھل چکے ہیں اب اہل اسلام کا ایک ہی مشن ہے اور وہ ہے اللہ کے پیغام یعنی قرآن کو پورے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی قابل فہم زبان میں پہنچانا اگر اہل اسلام کسی اور غیر متعلق کام میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں تو یہ مشغولیت ان کے لیے اس رج میں ملوس ہونے کے ہم معنی ہوگی جس کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے باہوالا صورت المدسر آ آ آیت پانچ ماکانہ وما یقون ایک حدیث رسول سنن اترمیزی اور دوسری کتب حدیث میں آئی ہے احکام القرآن لابن العربی میں اس کو ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے اول ما خلق اللہ القلم فقالہ اکتب فقطب ما کان و ما یقون الا یوم فہو ذکر فوق ارشہ یعنی اللہ نے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم تھی پھر اللہ نے اس سے کہا کہ لکھ تو اس نے لکھا وہ سب کچھ جو ہوا یا جو ہوگا قیامت تک بس وہ اللہ کے پاس ذکر میں ہے اللہ کے عرش کے اوپر بہوالا احکام القرآن بیروت دو ہزار تین جل چار چار سو بیس اس حدیث میں ما کانا وما یقون سے مراد کون سے واقعات ہیں تاریخ کے تمام واقعات یا منتخب واقعات تاہم اہل ایمان کے لیے اصل اہمیت ان واقعات کی ان واقعات کی ہے جو توحید کے مشن سے تعلق رکھتے ہیں اس نوعیت کے واقعات کو جاننا اہل توحید کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کی رعایت کرتے ہوئے وہ اپنے دعوتی مشن کی صحیح منصوبہ بندی کر سکیں جیسا کہ ایک حدیث رسول میں آیا ہے وہ القل یقون بسیرم بھی زبانی دانش مند آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے سے باخبر ہو بحوالہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر تین سو اکسٹھ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے انسانی تاریخ کے دو دور ہیں ایک وہ جبکہ دنیا دو قسم کے لوگوں میں بٹی ہوئی تھی مومن اور کافر یا بلیور اور نان بلیور مگر بعد کے زمانے میں تاریخ میں جو انقلاب آئے گا اس کے بعد یہ تقسیم ختم ہو جائے گی اب دنیا جن دو قسم کے لوگوں میں تقسیم ہوگی وہ ہوں گے مومن یعنی بلیور اور معید یعنی سپورٹر بعد کے زمانے میں اس تبدیلی کا ذکر حدیث میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے ان اللہ ازو وجل لیو الاسلام بی رجال ماہم من اہلی اللہ ازو وجل اسلام کی تائید ضرور ایسے لوگوں سے کرے گا جو اسلام کا حصہ نہ ہوں گے ال ما ماجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر چودہ ہزار چھ سو چالیس بات کے زمانے میں ہونے والی اس تبدیلی کا مطلب یہ ہوگا کہ امل اب جنگ کے دور کا خاتمہ ہو گیا بعد کے اس دور میں بھی اگر اہل ایمان جہاد کے نام پر جنگ کا سلسلہ جاری رکھیں تو یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے دین کے معیرین سے جنگ کے ہم مانا ہوگا یہی مطلب ہے اس آیت کا جس میں کہا گیا ہے کہ دین سب اللہ کے لیے ہو جائے گا صورت الفال آیت انچالیس یعنی ایک ایسی دنیا جس میں مومن اور کافر کی تقسیم ختم ہو جائے گی اس کے برعکس دنیا میں مومن یعنی بلیور اور معیت سپورٹر کی تقسیم قائم ہو جائے گی دور تائید قرآن میں ایک حکم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں دیا گیا و قاتلات فتنا و یقون دین کلّہ یعنی اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں قتال کا لفظ معروف جنگ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ انتہائی جد و جہد اٹموس اسٹرگل کے معنی میں ہے چونکہ آپ کی زندگی میں عمل جو کچھ پیش آیا وہ یہی تھا جیسا کہ معلوم ہے پیغمبر اسلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی کامل جنگ فل فریڈ وار نہیں کی آپ کے مخالف گروپ نے کئی بار آپ پر حملہ کر کے آپ کو جنگ میں الجھانے کی کوشش کی مگر آپ نے ہمیشہ یہ کیا کہ خصوصی تدبیر کے ذریعے یا تو جنگ کو عملا ہونے نہیں دیا یا اس کو جنگ کے بجائے جھڑپ اسکمش بنا دیا اس معاملے میں آپ کی زندگی مسکرا قرآن آیت کی عملی تفسیر ہے آپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ میں آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا لیکن آپ نے مکے سے ہجرت کر کے قتل و قتال کو عملہ ناممکن بنا دیا غز احزاب کے موقع پر آپ کے مخالفین نے بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا مگر آپ نے اور فریق مخالف کے درمیان خندق کی صورت میں ایک حاجز یعنی بفر قائم کر دیا حدیبیہ کے موقع پر فریق ثانی نے جنگ کی صورت پیدا کر دی لیکن آپ نے یک فاصلہ سلح کر کے جنگ کو ہونے سے روک دیا مکہ کے موقع پر جنگ یقینی تھی لیکن آپ نے خصوصی تدبیر کے ذریعے اس کو پرامن مارچ پیسفل مارچ میں بدل دیا وغیرہ دور تائید کا آغاز قدیم زمانے میں جنگ بہت عام تھی قبائل کے درمیان جنگ بادشاہوں کے درمیان جنگ وغیرہ لوگ مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ جانتے تھے جنگ کا طریقہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو اس معاملے میں ایک صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی باہوالا سور فتح آیت دو یعنی جنگی ٹکراؤ کے بجائے پرامن تدبیر پیسفل مینجمنٹ کے ذریعے مسائل کو حل کرنا پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب نے اس تدبیر کو اتنے بڑے پیمانے پر استعمال کیا کہ تاریخ میں نیا دور آ گیا یعنی ٹکراؤ کے بجائے تائید کا دور اس مقصد کے لیے ساتویں صدی عیسوی میں ایک منصوبہ بند عمل کیا گیا جس کے نتیجے میں انسانی تاریخ میں ایک نیا عمل یعنی پروسیس جاری ہوا یہ عمل یعنی پروسیس صدی میں اپنی تکمیل یعنی کلبینیشن تک پہنچ گیا اس تکمیلی مرحلہ کو ایک لفظ میں جدید تہذیب یعنی ماڈرن سولہ کہا جا سکتا ہے جدید تہذیب اسلام کے لیے ایک تائیدی تہذیب یعنی سپورٹنگ ہے اس دور تائید کو قرآن میں لی یوز ہے راہ الدین کل ہی صورت نو آئے تینتیس کے الفاظ میں بیان کیا گیا تھا یعنی دین سے تعلق رکھنے والے تمام اسباب دین خداوندی کے موافق ہو جائیں دین خداوندی اور دین انسانی میں ٹکراؤ کی صورت عملہ ختم ہو جائے یہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم منصوبہ تھا اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اہل ایمان کی جماعت کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس میں معید یعنی سپورٹ بن گئے یہ پیشن گوئی زیادہ واضح الفاظ میں حدیث کی مختلف کتابوں میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ آئی ہے نمبر ایک ان اللہ یو حاضر دین بر رج بہوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار باسٹھ نمبر دو ان اللہ ازو بجل لید الاسلام بجالماحوم بن من ہی الموجم الکبیر تبرانی حدیث نمبر چھپن نمبر تین ان اللہ سید حاضر دینو ب اقوام الخلاق لحم بہوالہ مسند احمد حدیث نمبر بیس ہزار چار سو چون نمبر چار لی حاضر دین بے قوم الخلاق بہوالہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر چار ہزار سترہ ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مستقبل میں ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ تعالی اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل دین میں سے نہ ہوں گے وہ اس کام کو ڈولپمنٹ کے نام سے انجام دیں گے لیکن املاً ان کی پیدا کردہ دنیا تائیدی معنوں میں پرو اسلام بن جائے گی موجودہ زمانے میں یہ واقعہ کامل طور پر انجام پا چکا ہے وہ چیز جس کو مسلمان عام طور پر اسلام و کہتے ہیں وہ دراصل پرو اسلام ظاہرہ پرو اسلام فرنا ہے لیکن مسلمان اپنی بے خبری کی بنا پر ایک مثبت واقعے کو منفی واقعے کے طور پر لیے ہوئے ہیں اس منفی طرز فکر نے مسلمانوں کو بیک وقت دو نقصان پہنچایا ہے ایک یہ کہ وہ دور حاضر میں بے جگہ کمیونٹی ڈسپلیسڈ بن گئے بے جگہ کمیونٹی یعنی ڈسپلیسڈ کمیونٹی بن گئے اور دوسرے یہ کہ وہ جدید مواقع ماڈرن اپارچونیٹیز کو اسلام کے حق میں استعمال کرنے میں عملا ناکام رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغربی قومیں براہ راست معنوں میں اسلام کے حق میں قائدی رول انجام دے رہی ہیں ایسا ہونا غیر فطری ہے اس قسم کا تائیدی رول کبھی کوئی کمیونٹی کسی دوسری کمیونٹی کے لیے انجام نہیں دیتی اصل یہ ہے کہ غیر اہل دین کا یہ تائیدی رول براہ راست طور پر نہیں بلکہ بالواسطہ طور پر انجام پایا ہے موجودہ زمانے میں صنعت انقلاب انڈسٹریل ریولوشن ہوا اس کے نتیجے میں دنیا میں ایک نیا ظاہرہ وجود میں آیا جس کو کثیر پیداوار میس پروڈکشن کا ظاہرہ کہا جاتا ہے نئے صنعتی نظام کے تحت چیزیں اتنی بڑی مقدار میں تیار ہونے لگی جن کی کھپت مقامی طور پر ناممکن تھی اس کے نتیجے میں مارکیٹ کا نیا تصور پیدا ہوا جس کو کمرشل نظریے کے تحت تیار کیا جانے لگا اس کے نتیجے میں تاریخ میں ایک نیا انقلاب آیا جو قدیم زمانے میں موجود نہ تھا قدیم زمانے میں ایک یا یافتہ طبقہ یعنی پریولجڈ کلاس موجود ہوتا تھا مثلاً بادشاہ اور لینڈ لارڈ وغیرہ صرف یہی لوگ بڑی چیزوں کو حاصل کر سکتے تھے موجودہ زمانے میں جو کمرشل انقلاب آیا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہر چیز ہر ایک کے لیے ایوری تھنگ فار ایوری ون کا کلچر رائج ہو گیا اب ہر چیز ہر ایک کے دس رس میں ہو گئی یہ چیز پہلے کبھی دنیا میں موجود نہ تھی مثلا پہلے زمانے میں کوئی بڑی سواری صرف بادشاہ کے لیے ممکن تھی اب ہر آدمی کا ہر آدمی کار اور ہوائی جہاز استعمال کر رہا ہے زمانے میں پیغام رسا کبوتر ہومنگ پیجن کسی بہت بڑے آدمی کے لیے قابل استعمال ہوا کرتا تھا مگر آج ایچ آف کمیونیکیشن کے زمانے میں ہیں مگر آج ہم ایج آف کمیونیکیشن کے زمانے میں ہیں اب ہر انسان کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پیغام رسانی کا بڑے سے بڑا مقصد حاصل کر کر سکے وغیرہ وغیرہ موجودہ زمانے میں یہ واقعہ بہت بڑے پیمانے پر انجام پایا یہ گویا مواقع کے انفجار یعنی اپرچونیٹیز ایکسپلوژن کا زمانہ ہے اب ہر آدمی کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ جدید مواقع کو استعمال کر کے بڑے سے بڑا کام انجام دے سکے یہی امکان پوری طرح اہل ایمان کے لیے کھلا ہوا ہے عمومی طور پر پیدا ہونے والا یہ امکان تاریخ کا بالکل نیا ظاہرہ ہے یہ نیا ظاہرہ گویا تائیدی کلچر ہے خطال جہاد خطال اور جہاد کا حکم اسلام میں کیا ہے اسلام میں فخاہ اسلام کے مسلک کو سعودی عالم محمد بن ابراہیم التویجری نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں جہاد اور خطال جہاد سے مراد جہاد دعوت ہے اور وہ حسن لذاتا ہے حسن لذاتا ہے اس کے مقابلے میں خطال حسن لغیرہ ہے اس کا مقصد لڑ کر فتنے کو ختم کرنا ہے کیونکہ اس سے دعوت کے دروازے کھل جاتے ہیں ماہبالا موسعۃ الفقہ ال محمد بن ابراہیم ری بیت الافکار الدولیہ دو ہزار نو جلد پانچ صفا چار سو پچاس اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں خطال کا حکم ایک موقع یعنی ٹیمپرری حکم ہے اور جہاد کا حکم ایک مستقل حکم قتال فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے باہوالا صورت البقرا آیت دو آیت ایک سو تریانو اور صورت الانفال آیت انچالیس جب فتنہ ختم ہو جائے تو ختال کا حکم بھی موقوف ہو جائے گا اس کے مقابلے میں جہاد برائے دعوت قرآن ہے باہوالا صورت الفرقان آیت باون جہاد برائے قرآن یا برائے دعوت اللہ ہمیشہ جاری رہے گا یہی پرامن دعوت تمام انبیاء کا مشن تھا یہ کبھی موقوف ہونے والا نہیں قرآن کے مطابق پیغمبر کا کام انذار و تفشیر تھا بہوالا صورت النساء آیت 165 یعنی پرامن انداز میں دعوت توحید کا کام انجام دینا یہی کام پیغمبر کے بعد پیغمبر کی امت کا ہے یہ ایک پرامن دعوتی جدوجہد ہے جو قیامت تک کسی توقف کے بغیر جاری رہے گا قیامت کے سوا کوئی بھی دوسری چیز اس کو ختم کرنے والی نہیں اصل یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے زمین پر آباد کیا اور اس کے بعد دائیا نے توحید کو کھڑا کیا جو ہمیشہ پرمن انداز میں انسان کو اس کا مقصد حیات پرپس آف کرییشن بتاتے رہے مگر بعد کے زمانے میں یہ ہوا کہ دنیا میں جب ڈسپوٹزم کا نظام قائم ہو گیا خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق یہ مطلوب ہے کہ انسان کے لیے مذہب کے معاملے میں ہمیشہ آپشنس کھلے رہیں لیکن جبر کے تحت یہ آزادی دنیا میں باقی نہ رہی انسان کو پابند کر دیا گیا کہ وہ حکمراں کے عقیدہ یعنی بیلیف کو مانے اور نہ اس کو ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اس صورت حال کی بنا پر دنیا سے مذہبی آزادی کا خاتمہ ہو گیا اور ساری دنیا میں مذہبی جبر یعنی ریلیجیس پرسیکیوشن کا دور قائم ہو گیا یہ صورت حال خالق کے تخلیقی رقشے کے خلاف تھی اس لیے پیغمبر آخر الزمان کے ذریعے قرآن میں یہ حکم دیا گیا وقاتل حتال فتنا و یقون دین سورت آٹھ آیت انچالیس یعنی ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے قرآن کی اس آیت میں فتنے سے مراد قدیم مذہبی جبر کا نظام ہے جو خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق نہ تھا قرآن نے اپنے پیرو کو یہ حکم دیا کہ ہزاروں سال سے قائم شدہ اس مذہبی جبر کے نظام کو ہر حال میں ختم کر دو خواہ اس کے لیے تم کو جنگ کرنا پڑے اس جنگ کا نشانہ صرف ایک تھا اور وہ یہ کہ خالف کے تخلیقی نقشے کے مطابق عقیدہ یعنی بلیف کے معاملے میں انسان کے لیے تمام آپشنز کھل جائیں کھل جائیں اس معاملے میں انسان کے لیے کوئی جبر باقی نہ رہے ساتویں صدی عیسوی میں پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے ذریعے یہ آپریشن شروع ہوا اور انہی کے زمانے میں اس آپریشن کا بڑا حصہ انجام پا گیا پہلے قبائلی نظام یعنی ٹرائبل سسٹم ختم ہوا اس کے بعد وقت کے دو بڑے امپائر ساسانی سلطنت اور باذنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا جو کہ زمانے میں سیاسی جبر کے نظام کو دو بڑے مرکز بنے ہوئے تھے جو کہ اس زمانے میں سیاسی جبر کے نظام کے دو بڑے مرکز بنے ہوئے تھے اس کے بعد تاریخ میں ایک انقلابی عمل ریولیوشنری پروسیس شروع ہوا یہ یہ عمل مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے مسلسل طور پر تاریخ میں جاری رہا یہاں تک کہ سترہ سو انوے میں وہ واقعہ پیش آیا جس کو انقلاب فرانس فرینچ انقلاب کہا جاتا ہے انقلاب فرانس گویا ختم فتنہ کے عمل فراسیس کا نقطۂ انتہا کلبینیشن تھا اب قتال کی کوئی ضرورت نہیں اب اہل توحید کو صرف پرامن دعوت کا کام کرنا ہے مسلمانوں کی بات کی تاریخ میں اس معاملے میں ایک فکری تبدیلی پیدا ہو گئی وہ یہ کہ عمومی طور پر خطال و جہاد کو ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا یہ بلا شبہ ایک فکری انحراف تھا اس فکری انحراف کی بنا پر یہ نقصان واقع ہوا کہ خطال ایک مستقل عمل کے طور پر مسلمانوں کے درمیان جاری ہو گیا اور دعوت اللہ جو اصل مقصود تھا وہ عملاً پس پشت پڑ گیا مسلمانوں کے درمیان انحراف کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اسلام اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا مذہب ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بظاہر اگر کچھ لوگ تم کو اپنے دشمن نظر آئیں تو اپنے حسن اخلاق سے ان کو اپنا دوست بناؤ بحوالا سورت فسلت آیت چونتیس مگر بعد کے زمانے میں جب قتال کو جہاد کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا تو صورتحال بدل گئی اب مسلمانوں میں ہم اور وہ وی اینڈ دے کا تفریقی کلچر فروغ پانے لگا اب مسلمانوں میں ایک نئی تفریق وجود میں آئی اس تفریق کے تحت کچھ لوگ اپنے تھے اور کچھ غیر تھے کچھ مومن تھے اور کچھ کافر کچھ دوست تھے اور کچھ دشمن اس تفریق کی بنا پر مسلمانوں میں عدم برداشت انٹالرنس کا کلچر پیدا ہوا یہ کلچر بڑھتے بڑھتے جنگ اور خود کش بمباری سوسائڈ بامنگ تک پہنچ گیا مسلمانوں کے درمیان یہ صورتحال بلا شبہ ایک مہلک صورتحال ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی توبہ کریں باہوالا صورت المور آیت اکتیس, اکتیس. وہ وہ تشدد خطال کے کلچر کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور پرامن دعوت کے کلچر کو پوری طرح اختیار کر لیں اس اجتماعی توبہ میں مسلمانوں کے لیے دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی معاون اسلام تہذیب قدیم یونانی تہذیب سے لے کر جدید مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن سویلائزیشن تک تقریباً سو تہذیبیں دنیا میں پائی گئی ہیں مگر جدید مغربی تہذیب ایک منفرد تہذیب ہے بقا تمام تہذیبیں سیاسی انقلاب کے تحت وجود میں آئیں جبکہ جدید مغربی تہذیب استثنائی طور پر سائنسی انقلاب سائنٹیفک ریولوشن کے تحت وجود میں آئی قدیم تہذیبوں کے بانی سیاسی حکمران ہوا کرتے تھے مگر جدید مغربی تہذیب کو وجود میں لانے والے وہ لوگ ہیں جن کو سائنسدان سائنٹسٹس کہا جاتا ہے تہذیب کی تاریخ میں اسلامی تہذیب یا مسلم تہذیب کا نام بھی آتا ہے مگر با بار حقیقت یہ درست نہیں جس چیز کو اسلامی تہذیب کہا جاتا ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسلامی تہذیب نہ تھی بلکہ وہ قدیم یونانی یا رومی تہذیب کی توسیع یعنی ایکسپینشن تھی What is called Islamic civilization was in fact a modified version of Greco-Roman civilization تہذیب کے لیے موجودہ عرب دنیا میں حدارت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے لیکن اسلام کے دونوں مسادر یعنی سورسز قرآن اور حدیث اس لفظ سے خالی ہیں قرآن و سنت میں اسلامی حدارت یعنی سولیزیشن کا تصور موجود نہیں علماء متقدمین کی کتابوں میں سے کوئی کتاب اسلامی حدارت کے موضوع پر پائی نہیں جاتی اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اسلامی حدارت ایک مبتدعانہ تصور ہے اس اصطلاح کا ماخذ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں مداحات کہا گیا ہے باہوالا صورت آیت آئتیس اس موضوع پر مزید غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اسلامی تہذیب کا تصور موجود نہیں ہے البتہ اسلام میں اسلام کی معیت تہذیب سپورٹنگ سولیزیشن کا تصور موجود ہے یہ تصور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فول سے افز ہوتا ہے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ میں موجود ہے بس مسلط احمد کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ سید حاضر دین ب اقوام یعنی مستقبل میں ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ تعالی اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جن کا دین میں حصہ نہ ہوگا حدیث نمبر بیس ہزار چار سو چون پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایک پیشن یعنی پرڈکشن تھی یہ پیشن گوئی آپ نے ساتویں صدی عیسوی میں کی اب ہم اکیسویں صدی میں ہیں جب کہ اس پیشن کو چودہ سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں یہ لمبی مدت یہ یقین کرنے کے لیے کافی ہے کہ اب یہ پیغمبرانہ پیشن گوئی یقینی طور پر پوری ہو چکی ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم اس کو دریافت کریں اور اس کے مطابق اپنے عمل کا منصوبہ بنائیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی مسکرہ پیشن گوئی اب پوری طرح واقعہ بن چکی ہے موجودہ زمانے کے مسلمان اگر اس سے بے خبر ہیں تو اس کا سبب صرف تسمیہ یعنی نامن لیچر کا فرق ہے یعنی پیشن گوئی ساتویں صدی عیسوی کی زبان میں کی گئی اب وہ آج کی زبان میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے زبان کے اس فرق کو اگر سمجھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز مستقل یا جو چیز مستقبل یعنی فیوچر کا واقعہ معلوم ہوتی تھی وہ اب حال پریزنٹ کا واقعہ بن چکی ہے یہاں اس سلسلے میں چند مثالیں نقل کی جاتی ہیں جس سے یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے رسول اللہ کے زمانے میں جب قرآن اترا اس کی ایک آیت یہ تھی وما یازوبو ان رب کا مس خالی ضرطن فل اردی ولا فمای ولا ازغمن ضالکہ ولا اکبر اللہ فی کتاب مبین صورت 10 آیت 61 یعنی اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے ساتویں صدی میں جب یہ آیت اتری اس وقت انسان جانتا تھا کہ کہ دنیا میں سب سے چھوٹی چیز ذرا ہے مگر انیس سو گیارہ میں برٹش سائنٹسٹ ارنسٹ برتر کی دریافت سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں ذرے سے بھی چھوٹی ایک چیز موجود ہے جو اب سب اٹامک پارٹیکل کے نام سے عالمی طور پر یہ معلوم ہو چکی ہے تائید کا معاملہ اسلامی تہذیب اور معید اسلام تہذیب کا معاملہ کوئی سادہ معاملہ نہیں اس کا تعلق براہ راست طور پر آدمی کے مزاج سے ہے اسلامی تہذیب کا تصور قدیم زمانہ میں موجود نہ تھا یہ صرف موجودہ زمانے میں ابھرا ہے بظاہر یہ مسلم فخر کا ایک معاملہ تھا مگر عملاً وہ غلط فکر کا معاملہ بن گیا موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جو مسلمان کے لیے نہایت مفید معاملہ تھا یہ واقعہ مغربی تہذیب کا معاملہ تھا مغربی تہذیب مسلمانوں کے لیے حدیث کی زبان میں معیت دین تہذیب تھی وہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم موقع گریٹ اپارچونیٹی تھا جس کو استعمال کر کے مسلمان جدید معیار کے مطابق زیادہ موثر انداز میں اسلام کی وشاعت کا کام کر سکتے تھے مگر اسلامی تہذیب کے نام پر فخر پسندی کا مزاج مسلمانوں پر اس طرح چھا گیا کہ وہ اس حقیقت کو دریافت ہی نہ کر سکے کہ مغربی تہذیب ان کے دین کے لیے تائید کا درجہ رکھتی ہے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی غیر حقیقت پسندانہ سوچ کی وجہ سے مغربی تہذیب کو اسلام دشمن تہذیب سمجھ لیا گیا جبکہ بائے تبار حقیقت وہ ایک معیت اسلام تہذیب تھی اس غلط فکر کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ شاید پوری مسلم تاریخ میں اتنے بڑے نقصان کا کوئی دوسرا واقعہ نہیں مغربی تہذیب نے تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں کے لیے نئے مواقع کھولے تھے ان میں سب سے بڑا موقع یہ تھا کہ وہ اسلام کی عالمی دعوت کے ناتمام انفنشڈ منصوبے کو تکمیل تک پہنچا سکیں اور حدیث کے الفاظ میں اللہ کے کلام کو زمین پر آباد چھوٹے اور بڑے گھر میں داخل کر دیں مگر مسلمان اپنی غلط فکری کی وجہ سے جدید مواقع کو اپنے دین کے حق میں استعمال نہ کر سکے قرآن اور عصر جدید قرآن ساتویں صدی کے ربع اول میں اترا قرآن کا مقصد انسانیت کی اصلاح تھی اپنے زمانے کے اعتبار سے قرآن میں جن مختلف گروہوں کو ایڈریس کیا گیا ہے وہ عملاً چار قسم کے گروہ ہیں یہود عیسائی مشرق اور کافر اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھے تو وہ پائے گا کہ یہ چاروں گروہ قرآن کی دعوت کے بارے میں منفی یعنی نگیٹو ذہن رکھتے ہیں چنانچہ قرآن میں ان کے اوپر سخت تنقید کی گئی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات ان کے سخت رد عمل کی بنا پر جنگ کی نوبت آ گئی بعد کے زمانے کے مسلمان جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ قرآن میں ان چاروں گروہوں کا ذکر پاتے ہیں کیونکہ چاروں گروہوں کے بارے میں ان کے عصری رویے کے بنا پر سخت تبصرے کیے گئے ہیں قرآن کے یہ سخت تبصرے زمانی سبب ایج فیکٹر کی بنا پر ہیں لیکن مسلمان غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ طبقات آج بھی باقی ہیں اور ان کے بارے میں آج بھی ان کا وہی سخت رویہ ہونا چاہیے جو رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں تھا موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ تمام دنیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ تمام قوموں کے خلاف لڑائی چھڑے ہوئے ہیں کبھی پیسو سینس میں اور کبھی ایکٹو سینس میں وہ یہود کو مغزوب قوم سمجھتے ہیں نصارا کو ذال قوم سمجھتے ہیں وہ مفروض, م, وہ مفروضہ کافروں کو جہنمی سمجھتے ہیں اور اس طرح مشرقوں کو اعتقادی معنوں میں سراسر باطل سمجھتے ہیں مسلمانوں کا یہی مزاج مائنڈ سیٹ ہے جس نے اس کو ساری دنیا کا مخالف بنا دیا ہے ان کا نشانہ یہ بن گیا ہے کہ تمام قوموں سے لڑ کر ان کو مغلوب کرنا ہے اور ساری دنیا میں اسلام کا سیاسی اقتدار قائم کرنا ہے مسلمانوں کی یہ سوچ تمام تر ان کی غلط فکری کا نتیجہ ہے ساتویں صدی میں عرب یا اطراف عرب میں جو قومیں موجود تھیں وہ سب بہت پہلے ختم ہو چکی اب ان کے نام سے جو قومیں دنیا میں موجود ہیں وہ نام کے اعتبار سے قدیم ہوں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ جدید ہیں جدید دور ایک اعتبار سے ڈی کنڈیشننگ کا دور ہے ایج اف ڈی کنڈیشنگ جدید دور میں نئے افکار خاص طور پر سیکولر ایجوکیشن نے مکمل طور پر لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا ہے آج کا یہودی مختلف یہودی ہے آج کا عیسائی مختلف عیسائی ہے اس طرح آج کے مشرک مختلف قسم کے مشرک ہیں یہ قومیں اب اتنا زیادہ بدل چکی ہیں کہ ان کو وہی سمجھ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے انہیں دوبارہ دریافت یعنی ڈسکور دری کیا ہو قدیم زمانے کے اعتبار سے یہ لوگ چار مختلف قوم تھے لیکن جدید زمانے کے اعتبار سے یہ سب ایک ہی قوم ہیں سب پر ایک ہی لفظ منتبق ہوتا ہے اور وہ ہے جدید انسان قدیم زمانے کے انسان کے برعکس جدید دور کے انسان کے اندر اصولی طور پر کٹرپن اور تعصب ختم ہو چکا ہے قدیم زمانے میں ساری دنیا میں ہم اور وہ وی اینڈ دے کا تصور رائج تھا اب آج کی دنیا میں عمومی طور پر ہم اور ہم وی اینڈ وی کا کانسیپٹ رائج ہو چکا ہے اس صورت حال نے قدیم مساوات یعنی ایکویشن کا خاتمہ کر دیا ہے قدیم زمانہ دوست اور دشمن فرینڈ اینڈ انیمی کا تصور پھیلا ہوا تھا اب یہ سنویت یعنی ڈیکارٹ میں ختم ہو چکی ہے آج دنیا میں جس مساوات کا غلبہ ہے وہ دوست اور مویت کا ہے آج کی دنیا میں کوئی کسی کا دمن نہیں آج کی دنیا میں کوئی شخص یا تو آپ کا دوست ہوگا اور اگر دوست نہ ہو تو وہ آپ کا مویت ہوگا گویا جس دور کی پیشن گوئی حدیث میں کی گئی تھی وہ اب واقعہ بن چکی ہے ان روایتوں میں مستقبل کے جس واقع کو دین کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے وہ حقیقتاً ساری انسانیت کی نسبت سے ہے یعنی مستقبل میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب کہ دشمنی کا دور اصولی طور پر ختم ہو جائے گا دور کے تقاضے کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور اگر دوست نہ ہوں گے تو وہ امکانی طور پر ایک دوسرے کے معیت بن جائیں گے اسلام سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا میں جو کلچر رائج تھا وہ یہ تھا جو میرا دوست نہیں وہ میرا دشمن ہے قدیم زمانہ زراعت یعنی ایگریکلچر اور کنگشپ کا زمانہ تھا اس زمانے میں ہر ایک کا انٹرسٹ الگ ہوتا تھا گویا کہ وہ زمانہ ایج اف ڈفرنگ انٹرسٹ کا زمانہ تھا اس زمانے میں باہمی تعلقات کا کلچر وجود میں نہیں آیا تھا لوگ یا تو اپنے اپنے ذاتی دائرے میں رہتے تھے یا میدان جنگ یعنی بیٹل فیلڈ میں ایک دوسرے سے ملتے تھے گویا کے اس زمانے میں جو رائج صنایت یعنی ڈیکاٹمی تھی وہ دوست اور دشمن کی ڈیکاٹمی تھی یہ ثنائی کلچر مستقل طور پر دشمنی اور جنگ کا سبب بنا ہوا تھا اس سنائی کلچر کی بنا پر دین حق کی اشاعت عمل ناممکن بن گئی تھی قدیم زمانے میں جو مذہبی جبر یعنی ریلیجیس پروسیکیوشن رہائش ہوا اس کا سبب یہی تھا اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ اس کی صنایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے یہی وہ بات ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان ہوئی ہے وقاتل فتنتین صورت آٹھ آیت انچالیس ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے اس آیت میں خدا کی جس اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا میں حکومت الہیہ کنگڈم آف گاڈ قائم کیا جائے اس آیت میں سیاسی نظریے کو نہیں بتایا گیا تھا بلکہ اس میں ایک انسانی نظریے کو بتایا گیا تھا وہ یہ کہ دنیا میں ایک عالمی اصول یونیورسل نوم کے طور پر دوست اور دشمن کی صلاحیت یعنی ڈیکاٹمی ختم ہو جائے اور ایک اور صلاحیت رائج ہو جائے یعنی دوست اور معید کی صلاحیت یہی وہ تاریخی حقیقت ہے جس کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اللہ بے شک اس دین کی مدد ایسے اقوام کے ذریعے کرے گا جو اہل ایمان میں نہ ہوں گے المعجم الکبیر رتبرانی حدیث نمبر چودہ ہزار چھ سو چالیس یہ نظام تائید آرڈر آف میوچل سپورٹ دنیا میں کس طرح آئے گا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نظام عملاً جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور سنتی تہذیب انڈسٹریل سویلائزیشن کے ذریعے دنیا میں آ چکا ہے اس سیاسی اور سنتی نظام کے بعد دنیا میں جو دور آیا ہے وہ تمام تر باہمی مفاد میوچل انٹرسٹ پر قائم ہے پچھلے زمانہ میں باہمی مفاد کی حیثیت عمومی کلچر کی نہ تھی موجودہ زمانے میں باہمی مفاد زیادہ ضروری ہو چکا ہے اس کے بغیر نہ جمہوری سیاست دنیا میں چلائی جا سکتی ہے اور نہ صنعتی تہذیب قائم کی جا سکتی ہے باہمی مفاد کے اس کلچر نے اب اس چیز کو لوگوں کے لیے ایک مجبوری کمپلشن کا معاملہ بنا دیا ہے جس کو پہلے صرف اخلاقی چیز سمجھا جاتا تھا آج کی دنیا میں انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ دوسروں کو اپنا دشمن قرار دے ایسا کرنے کی صورت میں نہ جمہوری سیاست چل سکتی ہے اور نہ صنعتی تہذیب وجود میں آ سکتی ہے زمانے کی اس تبدیلی کی وجہ سے یہ ہوا کہ قدیم طرز کی یہ صنایت ایک ناممکن چیز بن گئی اس اشترار یعنی کمپلشن کی بنا پر دور جدید میں ایک نئی صنایت قائم ہو گئی ہے یہ نئی صنایت دوست اور معیت کی اصول پر قائم ہے نہ کہ قدیم زمانے کی دوست اور دشمنی کی صلاحیت پر موجودہ زمانہ کے جو مسلمان دوسرے قوموں کو اپنا حریف یا دشمن سمجھ کر ان سے نفرت کرتے ہیں یا ان سے متشددانہ لڑائی کر رہے ہیں وہ معیت اس حقیقت سے بے خبر ہیں وہ اپنے قدیم ذہن کی بنا پر یہ سوچتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں وہی یہود وہی نصارہ وہی کافر وہی مشرک ہیں جو پہلے تھے حالانکہ اب اصولی طور پر ان تمام گروہوں کا خاتمہ ہو چکا ہے آج یہ تمام گروہ ایک عمومی کلچر کا حصہ بن کر ایک نئے قسم کے گروہ بن گئے ہیں وہ ایک دوسرے کا معیت گروہ یعنی سپورٹر بن گئے ہیں آج ایک انسان کی شناخت یعنی آئیڈینٹی مذہب پر مبنی نہیں ہے بلکہ تائیدی کلچر پر مبنی ہے وہ تائیدی دور جس کی پیشن گوئی قرآن و حدیث میں کی گئی تھی وہ اب پچھلے ہزار سالہ تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس کے ذریعے دنیا میں عملاً قائم ہو چکا ہے اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر نفرت اور تشدد کا خاتمہ کر دیں جس طرح دوسرے لوگ اپنے سیاسی مفاد یا اقتصادی مفاد کو باہمی تعلقات میوچل انٹرسٹ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی اپنے ملی منصوبے کو باہمی تعلقات یعنی میوچل انٹرسٹ پر قائم کرنا چاہیے نہ کہ باہمی ٹکراؤ کی بنیاد پر قدیم تاریخ میں انسانوں کے درمیان جو ناپسندیدہ صورتحال قائم تھی اس کے حل کے لیے تین انتقاب یعنی آپشن ممکن تھے ایک یہ کہ صورتحال کو بدستور اپنی حالت پر باقی رکھا جائے اس انتخاب میں اصل مسئلہ بدستور باقی رہتا تھا اور انسان کو وہ آزادی ملنے والی نہیں تھی جو خدائی اسکیم اسکیم آف تھنگس کے مطابق مطلوب تھی یعنی آزادی کے ساتھ اپنے پسندیدہ مذہب یا فکر کو اختیار کرنا دوسرا انتخاب یہ تھا کہ لڑکر اس صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے مگر یہ انتخاب بھی غیر مفید تھا کیونکہ انسانی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے وہ سرے سے قابل عمل ہی نہ تھا تیسرا انتخاب وہ ہے جس کو اختیار کیا گیا یعنی انسانی تعلقات میں ایسا کلچر رائج کیا گیا جس میں امن ہر ایک کی ضرورت بن گئی ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ دوسرے کی رعایت یعنی کنسیشن کرتے ہوئے اپنے لیے راستہ بنانے کی کوشش کرے نہ کہ دوسروں سے ٹکراؤ کے ذریعے یہی وہ حکمت ہے جو خالق نے اس معاملے میں اختیار کی ان تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں اس سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے وہ معاشر زمانے کی رعایت سے تھی وہ ابدی نہ تھی قرآن کی تعلیمات کے دو حصے ہیں ایک آئیڈیالوجی اور دوسرا ہے طریقہ کار آئیڈیالوجی کا جو حصہ ہے ناقابل نا تبدیلی ہے وہ جیسا پہلے تھا ویسے ہی اب بھی رہے گا لیکن جہاں تک میتھڈ کی بات ہے اس کا تعلق زمانی ازباب یعنی ایج فیکٹر سے ہے خالق نے زمانی ازباب کے معاملے میں تاریخ کو اس طرح مینج کیا کہ انسان کی آزادی بھی باقی رہے اور مسئلہ بھی انسانی زندگی کے کسی پہلو کو نظر انداز کیے بغیر حل ہو جائے قدیم زمانے میں زندگی کا جو نظام رائش تھا اس میں صرف دو چیزوں کی اہمیت ہوتی تھی زراعت یعنی ایگریکلچر اور بادشاہت یعنی کنگشپ زرعی زمین کا مالک لینڈ لارڈ ہوتا تھا زمین کے معاملے میں وہی سب کچھ ہوتا تھا اس طرح حکومت کے معاملے میں ساری حیثیت بادشاہ کی ہوتی تھی اس نظام کے تحت قدیم زمانے میں ساری دنیا میں یک طرفہ مفاد یونیٹرل انٹرسٹ کا طریقہ رہائش تھا اس لیے ہزاروں سال کے درمیان ساری دنیا میں یہی طریقہ رہائش تھا مسلم عہد میں آٹھویں صدی عیسوی میں ساسانی سلطنت اور باذینی سلطنت کو توڑ دیا گیا اس کے بعد انسانی زندگی میں ایک نیا تاریخ عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس شروع ہوا یہ عمل مختلف مراحل سے گزرتا رہا یہاں تک کہ سترہویں صدی میں مغربی یورپ میں اس کی تکمیل ہوئی اس کے بعد انسانی زندگی میں ایک نیا دور آ گیا یہ نیا دور باہ میں مفاد کے اصول پر قائم تھا اب دنیا کا نظام مشترک مفاد یعنی کامن انٹرسٹ کے اصول پر چلنے لگا جب کہ اس سے پہلے وہ غیر مشترک مفاد یعنی یونیٹل انٹرسٹ کے اصول پر چل رہا تھا اس نئے دور میں دو بڑے انقلابات آئے ایک جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور دوسرا صنعتی تہذیب انڈسٹریل سولیزیشن اس صورت حال نے مساوتوں یعنی کو بدل دیا اب دنیا میں نئی صنعت وجود میں آئی تمام انسانی مفادات دو طرفہ بنیاد پر قائم ہو گئے ٹیچر کا مفاد اسٹوڈنٹ سے اور اسٹوڈنٹ کا مفاد ٹیچر سے بزنس مین کا مفاد کسٹمر سے اور کسٹمرز کا مفاد بزنس مین سے پولیٹیکل لیڈروں کا مفاد ووٹرز سے اور ووٹرز کا مفاد پولیٹیکل لیڈر سے وغیرہ اس طرح دنیا میں پہلی بار وہ دور, دور عمومی طور پر رائج ہوا جس کو حدیث میں تائید کا دور ایج آف میوچول سپورٹ کہا گیا ہے اس نئے دور کی پیشن گوئی قرآن میں ان الفاظ میں کی گئی ہے ولا حسنا و سید سید ادفابلتی ہی آسن بہ نہ ان حَمِيمٌ صورت اکتالیس آیت چونتیس یعنی بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست برابر والا یہ تاریخ میں خدائی مینجمنٹ کا معاملہ تھا قدیم زمانے میں انسانی زندگی دوست اور دشمنی کی صنایت یعنی ڈیکاٹمی پر قائم تھی تاریخ میں اس نئے انقلاب کے بعد انسانی زندگی میں ایک اور ڈیکاٹمی قائم ہوئی جس میں دشمنی کا تصور حذف ہو چکا تھا صرف دو فریق باقی تھے اور وہ تھے دوست اور معیت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 اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا میں حکومت الہیہ قائم ہو جائے بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسانی زندگی میں مخاصم تعلقات یعنی ریلیشن شپ بیسڈ آن رائولری کے بجائے معیدانہ تعلقات ریلیشن شپ بیسڈ آن سپورٹ پر قائم ہو جائے دنیا سے مذہبی استداد ختم ہو جائے آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے تیز رفتار کمیونیکیشن نے تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں ایک ملک کے دوسرے ملک سے مفادات وابستہ ہو گئے ہیں کسی ملک میں کوئی چیز دستیاب ہے کسی ملک میں کوئی دوسری چیز دستیاب ہے اس طرح آپسی لین دین بہت زیادہ بڑھ گیا ہے امپورٹ ایکسپورٹ بہت, بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے ایسا پہلے کبھی تاریخ میں نہیں تھا اس نئے سیناریوں میں تمام ریولریز ختم ہو چکی ہیں اب صرف دوست اور دوست کا اکویشن ہے دوست اور دشمن کا ایکویشن ختم ہو چکا ہے اس گلوبل ولیج کی ایک علامت موجودہ زمانے میں ہوائی سفر ایئر ٹراویل ہے قدیم بحری اور برری سفر کے برعکس ہوائی جہاز تمام ملکوں کے اوپر پرواز کرتا ہے خواہ وہ اپنا ملک ہو یا غیر کا ملک ہو اس کے نتیجے میں انسانوں کی بنائی ہوئی تمام سرحدیں اپنے آپ ٹوٹ گئیں اب عملاً ہر انسان تمام دنیا کا شہری ہے جب قدیم زمانے میں کوئی انسان صرف اپنے ملک کا شہری ہوتا تھا ایجوکیشن جاب سیاحت تجارت وغیرہ کے لیے لوگ بڑی تعداد میں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں ان ممالک میں ان کو ہر طرح کی آزادی ملی ہوئی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مذہب سے لوگوں کو آگاہ کریں اس کی بھی آزادی ہے اس نظر سے ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ آج ساری دنیا ہماری دنیا ہے وہ سارے حد بندیاں ٹوٹ چکی ہیں جو قدیم دور کا خاصہ تھیں آپ باہر جا کر تعلیم حاصل کریں بزنس کریں اپنے مذہب کی پریکٹس کریں اپنے مذہب کی تبلیغ کریں جس صرف لا اینڈ آڈر کے لیے پرابلم بننے کی اجازت نہیں آپ پرامن پیسفل رہ کر ہر ملک میں وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں یہ نیا دور جو تاریخ میں خدائی انتظام یعنی ڈیوائن مینجمنٹ کے تحت دنیا میں آیا ہے وہ عین دین خداوندی کے حق میں ہے اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اس حقیقت کو سمجھے وہ ہر قسم کی منفی کاروائیوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے کیونکہ امت مسلمہ کی منفی کاروائیاں محرومی یعنی ڈپریویشن کے اصول پر قائم تھیں اب امت مسلم مسلمہ کو اپنی منصوبہ بندی کو مکمل طور پر یافت یعنی گین کے اصول پر قائم کرنا ہے اب امت مسلمہ کے لیے مایوسی کا دور ختم ہو گیا ہے اب امت مسلمہ کو کامل امید کی بنیاد پر اپنے عمل کی منصوبہ بندی کرنا ہے یہ منصوبہ بندی تمام تر دعوت کے اصول پر قائم ہونی چاہیے جس کا بنیادی نشانہ ہو قرآن کی عالمی اشاعت سیاسی اقتدار کی نوعیت اسلام میں سیاسی اقتدار کی اہمیت صرف ایک اعتبار سے ہے اور وہ ہے پولیٹیکل استحکام پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسی کو قرآن میں تمکین فی الارض کہا گیا ہے باہوالا صورت الحج آیت اکتالیس اسلام میں سیاسی اقتدار کا اصل مقصد عادلانہ نظام یا قوانین کا نفاذ نہیں ہے بلکہ سماج میں استحکام قائم کرنا ہے جب استحکام ہوگا تو لوگوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں دینی کام کریں مثلا مسجد کی صورت میں اقامت سلاد کا نظام مدرسے کی صورت میں دینی تعلیم کا نظام حج کی صورت میں مسلمانوں میں اجتماعیت کا نظام دعوت کی صورت میں اسلام کی اشاعت کا نظام وغیرہ یہی وجہ ہے کہ دور اول میں جب خلافت کی جگہ خاندانی نظام ڈائنیسٹی قائم ہو گیا تو صحابہ تابعین طب تابعین سے لے کر بات کے علماء تک عملہ امت کے تمام افراد نے خاندانی نظام نظام حکومت کو قبول کر لیا کیونکہ اس کے ذریعے سے سماج میں استحکام کا ماحول قائم ہو گیا تھا اس استحکام کی بنا پر اہل ایمان کو موقع ملا کہ وہ دین کے تمام تقاضے پرامن انداز میں پورے کر سکیں مثلاً قرآن کی حفاظت حدیث کی جمع و تدوین فقا کا ارتقا مساجد و مدارس کا نظام عمرہ اور حج کا نظام اسلامی علوم کی تدوین وغیرہ یہ سارے کام پرامن ماحول میں ہزار سال تک جاری رہے بیسویں صدی میں مسلمانوں کے اندر بہت سی تحریکیں اٹھیں ان تمام تحریکوں کا اصل نشانہ پولیٹیکل اقتدار تھا سب کا کیس ظاہری فرق کے باوجود ایک ہی تھا اور وہ ہے سیاسی رخ یعنی پولیٹیکل اورینٹیشن ان سب کا انجام مشترک طور پر ایک ہی ہوا اپنے نشانے کو حاصل کرنے میں ناکامی اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اسلام کے نشانے کو لے کر اٹھیں وہ اپنے نشانے کو پورا کرنے میں ناکام رہیں نشانہ پورا نہ ہونے کا معاملہ کسی غیر سازش غیر کی سازش کا نتیجہ نہ تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ان بانیان تحریک نے منصوبہ الہی کو نہیں سمجھا اور خود ساختہ نشانہ لے کر اٹھ گئے ایسی تحریک کے لیے یہی مقدر ہے کہ وہ اپنے نشانے کو پورا کرنے میں ناکام رہے یہ تحریکیں بظاہر اب بھی موجود ہیں تو ان سب پر یہ مثال صادق آتی ہے تاڑ سے گرا اور کھجور میں اٹکا ان تمام تحریکوں نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنے نشانے کی غلطی کا اعلان نہیں کیا البتہ سابق نام کے ساتھ اپنے نئے کام کو جاری رکھا یہ طریقہ دو عملی طریقہ ہے اور دو عملی اسلام میں بلا شبہ غیر مطلوب ہے اس دور کے مسلم بانیا نے تحریک کے ساتھ بظاہر ایک ہی معاملہ پیش آیا ان لوگوں کا فکر پچھلے ہزار سال کے سیاسی حالات میں بنا تھا پچھلے ہزار سال کے دوران دنیا میں ہر جگہ پولیٹیکل ماڈل کا رواج تھا اس سے ان بانیانے تحریک کے اندر پولیٹیکل مائنڈ سیٹ بنا انہوں نے اپنے اس پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو درست سمجھ کر اس کے مطابق تحریک شروع کر دی مگر یہ خلاف زمانہ حرکت اناکرونزم کا معاملہ تھا اب قدیم دور کا پولیٹیکل ماڈل ختم ہو چکا تھا نئے دور میں صرف ایک ہی ماڈل قابل عمل ہے اور وہ ہے غیر سیاسی نان پولیٹیکل ماڈل قدیم زمانہ بادشاہت کا زمانہ تھا موجودہ زمانہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور سیکولرازم کا زمانہ ہے سیکولرزم کا مطلب ہے مذہبی نا اور ڈیموکریسی کا مطلب ہے ہر ایک کے لیے مکمل آزادی ہر ایک کو مواقع کے استعمال کا یکسہ حق اس انقلاب سے پہلے مواقع پر صرف بادشاہ کی اجارہ داری یعنی مناپلی ہوا کرتی تھی اب یہ اجارہ داری ختم ہو چکی ہے اب نئے حالات میں تمام مواقع تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر قابل استعمال ہو چکے ہیں اب صرف ایک ہی چیز کی پابندی ہے اور وہ ہے تشدد یعنی وائلنس دور جدید کے مسلم بانی تحریک نے بظاہر اس راز کو نہیں سمجھا وہ غیر ضروری طور پر اس چیز کے لیے لڑتے رہے جو عملاً ان کو حاصل ہو چکی تھی حدیث کے مطابق بعد کے زمانے میں اسلام کا دائر بادشاہ کی طرح کل ملوک السرا سفر کرے گا بہبال صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار یہاں مثل بادشاہ سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مواقع قدیم زمانے بادشاہوں کے لیے خاص سمجھے جاتے تھے وہ مواقع عام نے اسلام کو حاصل ہو جائیں گے رکاوٹ کے بغیر رکاوٹ کے بغیر وہ ساری دنیا میں اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے آزاد ہوں گے عہد اسلام قرآن و حدیث میں اسلام کے مستقبل کے بارے میں ایسی پیشن گوئیاں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ اسلام کا زمانہ ہوگا مثلا ایک روایت یہ ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے شکایت کی اس وقت آپ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر تکیا بنائے ہوئے لیتے تھے ہم نے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا یہ حال تھا کہ آدمی کو پکڑا جاتا اس کے لیے زمین میں گڈھا کھودا جاتا پھر اس کو اس میں ڈال دیا جاتا پھر آرا لایا جاتا تھا اور اس کے سر پر چلایا جاتا تھا اور اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا اور کبھی ایسا ہوتا کہ کسی آدمی کے جسم پر لوہے کی کنگھی کی جاتی یہاں تک کہ وہ اس کے گوش سے بڑھ کر اس کی ہڈی تک پہنچ جاتی تھی مگر یہ چیز اس کو اس کے دین سے روکنے والی نہیں بنتی تھی پھر آپ نے فرمایا و اللہ لا یتمن حد العمر حتٰ یسیرال راکب منسنا اللہ حدر موت لاخاف اللہ وزاب اللہ غنم ولا کنکم <تَسْتَعَجُلُون> یعنی خدا کی قسم یہ امر تکمیل تک پہنچے گا یہاں ایک سوار سنا سے حدر موت تک سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا اور اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا مگر تم لوگ جلدی کر رہے ہو باہبالا صحیح البقاری حدیث نمبر 6,000 نو سو یہ قول رسول ایک پیشن گوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کی تاریخ میں جو اہل دین پر ظلم کیا جاتا تھا وہ اسلام کے بعد کی تاریخ میں اللہ کی مدد سے ختم ہو جائے گا دوسرے لفظوں میں یہ کہ قبل اسلام کا دور اگر مخالف اسلام دور تھا تو بعد اسلام کا دور موافق اسلام کا دور ہوگا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اسلام کے بعد کے زمانے میں یہ دور آیا اب اس پیشن گوئی پر تقریباً ڈیڑھ ہزار سال گزر چکے ہیں یقینی ہے کہ یہ دور تاریخ میں آ چکا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اہل اسلام اس دور کی آمد سے بے خبر ہیں اس عظیم بے خبری کا سبب کیا ہے اس کا سبب حدیث کے مطابق یہ ہے کہ بعد کے زمانے کے اکثر لوگوں سے ان کی عقلیں چھن جائیں گی بہوالا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو انسٹھ اس بنا پر وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ وہ کسی واقعے کا صحیح تجزیہ کر کے اس کی حقیقت کو دریافت کریں عقل کیا ہے عقل اس صلاحیت کا نام ہے کہ آدمی غیر متعلق کو الگ کر کے متعلق کو جان سکے وزڈم از داٹی ٹو ڈسکور ریلیونٹ بائی آؤٹ ایک مثال سے اس کی وضاحت ہوتی ہے مصر کے سید قطب مزید تعلیم کے لیے امریکہ گئے وہاں وہ تین سال رہے انہوں نے امریکہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی کتاب کا عربی نام یہ ہے امریکہ التی رائے تو دا امریکہ یہ کتاب امریکہ کی منفی تصویر پیش کرتی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی وہی رائے قائم کرے گا جو عام طور پر امریکہ کے بارے میں عربوں کی رائے ہے عرب عام طور پر امریکہ کے بارے میں اپنی رائے اس الفاظ میں بیان کرتے ہیں امریکہ ادب الاسلام رقم واحد امریکہ اسلام کا دشمن نمبر ایک ہے اس منفی رائے کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ امریکہ کو ایک غیر متعلق پہلو سے دیکھتے ہیں جو لوگ امریکہ کو اسرائیل کے زاویہ سے دیکھتے ہیں وہ امریکہ کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں اور جو لوگ امریکہ کو اس کے کلچر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں وہ لوگ امریکہ کو اباہیت یعنی پرمیسونیس کا ملک سمجھتے ہیں مگر یہ دونوں پہلو امریکہ کے غیر متعلق پہلو ہیں اس کا متعلق پہلو یہ ہے کہ امریکہ میں سائنسی تحقیق سائنٹیفک ریسرچ کا سب سے زیادہ کام ہوا ہے غیر متعلق پہلو سے دیکھنے میں امریکہ ایک برا ملک نظر آتا ہے لیکن اگر متعلق پہلو سے دیکھا جائے تو امریکہ انسانیت کا محسن ملک نظر آئے گا انسانیت انتظار میں بیس نومبر دو سو سولہ کو ہمارے ایک ساتھی دہلی ایئرپورٹ پر اترے یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ ماڈرن قسم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی کے بیگ میں ایک انگریزی ترجمہ قرآن موجود تھا وہ ان کے قریب گئے اور ایک نوجوان کو انگریزی ترجمہ قرآن یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے نوجوان نے اس کو دیکھا تو وہ خوشی کے ساتھ کہہ اٹھا واو دوسرے نوجوانوں کو جب معلوم ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو بھی واو کہنے کا موقع دیجیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور جانیں کہ اس میں کیا لکھا ہے یہ واقعہ علامتی طور پر ایک نمائندہ واقعہ ہے حقیقت یہ ہے کہ سارے انسان مرد اور عورت دونوں اپنی فطرت کے زور پر اس تلاش میں ہیں کہ وہ جانیں کہ اس دنیا کا خالق کون ہے خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق ہمارے لیے اس دنیا میں زندگی کا صحیح طریقہ کیا ہے خدا نے اپنی کتاب میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے یہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہر مرد اور ہر عورت کے دل کی آواز ہے یہ صورتحال حال کی ایک پکار ہے یہ پکار ان تمام لوگوں کے مخاطب کر رہی ہے جو قرآن کے حامل ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ قرآن کو دنیا کی تمام قوموں کی زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اپنی قابل فہم زبان انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں پڑھ کر جان سکیں کہ قرآن میں ان کے لیے کیا پیغام ہے ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنے ساتھ ترجمہ قرآن کے چھپے ہوئے نسخے رکھے اور جب بھی کسی مرد یا عورت سے ملاقات ہو تو اس کو وہ ایک اسپریچول گفٹ کے طور پر پیش کرے یہ حامل حامل قرآن کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ایک ایسی صورت ہے جو ہر ایک کے لیے پوری طرح قابل عمل ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہر مسلمان کے لیے ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے اس فرض کی ادائیگی کے بغیر اللہ کے سامنے بری ذمہ قرار نہیں پا سکتے انسانیت اور دور حاضر آج کے علما جب مسلمانوں کے جدید مسائل پر لکھتے اور بولتے ہیں تو وہ عام طور پر قدیم فقحا کے فتح کا حوالہ دیتے ہیں وہ قدیم فقہی جزیات کو ڈھونڈ کر نکالتے ہیں وہ ابن تیمیہ اور دوسرے آئمہ کے حوالے دیتے ہیں اس قسم کے حوالے بلا شبہ درست نہیں قدیم فکاہا کا ذہن مسلم حکمرانوں حکمرانی کے دور میں بنا تھا ان حضرات کے فتوا آج کے حالات میں قابل انتقاب، اپلیکیبل نہیں قدیم فقاہ کا ذہن اپنے زمانی حالات کے بنا پر اس طرح بنا تھا کہ وہ ایک طبقے کو حاکم اور دوسرے طبقے کو محکوم سمجھتے تھے ان کے نزدیک ایک علاقے کی حیثیت بلاد الکفار کی تھی اور دوسرے علاقے کی حیثیت بلاد المسلمین کی وہ اپنے اس ذہن کی بنا پر دنیا کو دار السلام اور دارالقفر کی اصطلاحوں میں تقسیم کیے ہوئے تھے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ ہمارے علماء انہی اصطلاحات یا اسی فریم ورک میں اپنا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس معاملے میں قدیم علماء کے حوالے پیش کرتے ہیں مگر مگر تجربہ بتاتا ہے کہ ان جوابات کے باوجود اصل مسئلہ بدستور باقی رہتا ہے وہ نہ مسلمانوں کے ذہن کو مطمئن کر پاتا اور نہ اصل مسئلے کو حل کرتا موضدہ زمانے کے مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ اب زمانہ یکسر بدل چکا ہے اب سیکولرزم اور جمہوریت کا زمانہ ہے قدیم طرز کی تقسیم اب قابل عمل نہیں رہی آج کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمہوری انداز میں سوچیں وہ سیکولر انداز میں اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اب اگر بدستور انہوں نے مسلم اور غیر مسلم کے لیے قدیم انداز کی تقسیم کو جاری رکھا تھا تو آج کی دنیا میں ان کی فکر غیر متعلق یعنی ارریلیونٹ ہو جائے گی آج کے زمانے کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آج کے ذہن کے مطابق ساری دنیا دار ہے ذاتی عقیدہ اور عبادت کے سوا مسلمانوں کو ہر معاملے میں آفاقی ذہن کے ساتھ رہنا ہوگا ورنہ وہ لوگوں کی نظر میں آج کے زمانے کے لیے مسفٹ قرار پائیں گے اشتحاد کا فقدان امت کے دور زوال کے بارے میں ایک حدیث یہ ہے تنزہ عقول اکثر ذالق الزمان و یخل الہو من الناس لا لاعق ال یعنی اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھن جائیں گی اور گرد و غبار کی طرح کے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے پاس عقلیں نہ ہوں گی بہوالا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو عقل یعنی ریزن تو فطرت کا ایک عطیہ ہے عقل کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابتدائی نسلوں میں عقل رہے اور بعد کی نسلوں میں وہ چھن جائے حقیقت یہ ہے کہ عقل کا چھننا اضواتی معنوں میں نہیں ہے بلکہ وہ سمجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ کے معنی میں ہے یعنی عقل تو موجود ہوگی لیکن سمجھداری موجود نہ ہوگی مزید غور و فکر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی نسلوں میں اشتہادی صلاحیت ختم ہو جائے گی اس لیے وہ اس قابل نہ رہیں گے کہ حالات کے مطابق شدعیت کی تدبیخ نو ری اپلیکیشن کر کے اپنے حالات کے اعتبار سے اس کی پیروی کریں مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاحیت اشتہاد کا خاتمہ کلی طور پر نہ ہوگا صلاحیت اشتہار کا خاتمہ کلی طور پر نہ ہوگا وہ اس معنی میں ہوگا کہ جہاں مجبوری یعنی کمپلشن کی صورت حال ہو وہاں تو وہ اشتہار پر عمل کریں گے لیکن جہاں مجبوری کی صورت حال نہ ہوگی وہاں وہ اپنے روایتی ذہن پر قائم رہیں گے اور اشتحاد نہ کر سکیں گے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن میں حج کے بارے میں یہ آیت آئی ہے وہ ازن فن ناسی بال حجی یاتو کا رجالوں و علاقرین یا تی نام کل فجن امیخ یعنی اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وہ تمہارے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے آئیں گے صورت بائیس آیت ستاویس اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقامات سے اونٹ پر سفر کر کے مکہ پہنچے قدیم زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا مگر موجودہ زمانے میں جب مشینی سواری کا دور آیا تو اب کوئی حاجی ایسا نہیں کرتا کہ وہ اب بھی سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کرے اور اس طرح مقامات حج تک پہنچے بلکہ اب تمام حاجی یہی کرتے ہیں کہ دور کے مقامات سے وہ ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں اور قریب کے مقامات سے کاروں اور بسوں پر حالانکہ اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا کہ علماء نے جمع ہو کر یہ فتویٰ دیا ہو کہ اب زمانہ بدل گیا اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حیوانی سواری کے بجائے مشینی سواری پر سفر کر کے مقام حج تک پہنچے واقعات بتاتے ہیں کہ زمانے کے حالات میں وہ بہت سی تبدیلیاں ہوئیں تاہم امت کے عوام یا علماء اس معاملے میں ایسا نہ کر سکے کہ وہ اجتہاد کریں اور قدیم طریقے کو چھوڑ کر نئے طریقے پر عمل کریں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جد و جہد کا طریقہ بدل گیا ہے قدیم زمانے میں کسی مقصد کے حصول کے لیے متشددانہ جد و جہد وائلنٹ اسٹرگل کا طریقہ رائج تھا مگر موجودہ زمانے میں ایسی تبدیلیاں ہوئیں کہ اب متشددانہ جدو جہد کا طریقہ غیر مؤثر بن گیا اب یہ ممکن ہو گیا کہ پرامن جد و جہد یعنی پیسفل اسٹرگل کے ذریعے ہر قسم کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں ایسی حالت میں اجتہاد کا تقاضا تھا کہ موجودہ زمانے کے مسلمان تشدد کے طریقے کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور امن کے طریقے کو پوری طرح اختیار کر لیں مگر موجودہ زمانے کے مسلمان ایسا نہ کر سکے حالانکہ اس معاملے میں حدیث رسول میں پیشگی طور پر رہنمائی موجود تھی حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں ماخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرائن عہد ہما اے سرمن الآخر الختارہ اے سر ہما یعنی آپ کو جب بھی دو کاموں میں ایک اختیار کرنا ہوتا جن میں سے ایک دوسرے سے آسان ہوتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر دو یہ ظاہر ہے کہ متشددانہ طریقہ طریقہ تاریخ کار کے مقابلے میں پرامن طریقہ کار آسان ہے ایسی حالت میں حدیث رسول کے مطابق مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ متشددانہ طریقہ کار کو مکمل طور پر چھوڑ دیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے صرف پرامن طریقہ کار پر عمل کریں مگر اجتہاد کے فقدان کی بنا پر موجودہ زمانے کے مسلمان ایسا نہ کر سکے حکمت کی آفاقیت ایک حدیث رسول سنن اترمیزی سنن ابن ماجا وغیرہ کتب حدیث میں آئی ہے مسند الشہاب الخدائی کے الفاظ یہ ہیں الحکمتالت المؤمن حیسما وجد المومن دالت فلاج <إِلَيْه> یعنی حکمت مومن کا گم شدہ مال ہے جہاں بھی مومن اپنے گم شدہ مال کو پائے وہ اس کو اپنے پاس اکٹھا کر لے حدیث نمبر 146 حکمت وزڈم کی بات کیوں مومن کا حق ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہر حکمت ایک ربانی عطیہ ہے اور جو چیز ربانی عطیہ ڈیوائن گفٹ ہو وہ کسی کی اجارہ داری مانا نہیں ہو سکتی ہر ربانی عطیہ ایک آفاقی نعمت ہے اور آفاقی نعمت میں ہر انسان کا مشترک حصہ ہوتا ہے حکمت سے مراد مادی تحقیقات بھی ہیں اور حکمت وہ بصیرت کی باتیں بھی جس طرح سورج اور پانی خالق کا آفاقی عطیہ ہے اسی طرح قانون فطرت یعنی لا آف نیچر میں تحقیق سے حاصل ہونے والی حقیقتیں بھی آفاقی نعمتیں ہیں وہ ہر انسان کا حصہ ہیں مومن کا بھی اور غیر مومن کا بھی عطیات الہی میں تفریق یقیناً جائز نہیں عطیات الہی کے بارے میں یہ آفاقی نظریہ ایک انقلابی نظریہ ہے وہ انسان کی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے مثال کے طور پر وہ محققین جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر کے فطرت کے قوانین کو دریافت کیا وہ شخصیتیں بھی پوری انسانیت کا حصہ ہیں اس طرح یہ نظریہ آدمی کے اندر ایک یونیورسل آؤٹ لک پیدا کرتا ہے اس کے بعد متاثبانہ طرز فکر کی جڑ کٹ جاتی ہے دوست اور دشمن کی تفریق ختم ہو جاتی ہے ہر انسان کو دوسرا انسان اپنا دوست نظر آنے لگتا ہے یہ نظریہ نفرت کا قاتل ہے وہ عالمی محبت کو فروغ دینے والا ہے اس حدیث میں حکمت سے مراد صرف حکمت دین نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہر وہ حکمت ہے جو درست اور مفید ہو جو حقیقت واقع کے مطابق ہو دعوت عام ماں کی ذمہ داری بیان کیا جاتا ہے کہ پچھلے انبیاء مقامی آبادیوں کے لیے آئے وہ جس قوم میں پیدا ہوئے وہی قوم ان کی دعوت کا میدان ہوتی تھی مگر پیغمبر آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر آنے والا نہ تھا اس لیے آپ ساری دنیا کے لیے دائی اور منظر بنا کر بھیجے گئے باہوالا سورت الفرقان آیت ایک اسی لیے پیغمبر اسلام کے لیے قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ عالمی باہوالا صورت اکیس آیت ایک سو ساک. یعنی ہم نے تم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے یہ بات اہل اسلام کے لیے فخر یا فضیلت کی بات نہیں ہے بلکہ وہ ایک سنگین ذمہ داری کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے پیغمبروں کی امتوں کی دعوتی ذمہ داری اگر مقامی دائرے تک محدود رہتی تھی تو امت محمدی کی ذمہ داری سارے عالم تک پھیلی ہوئی ہے امت محمدی کا امت محمدی ہونا صرف اس وقت متحقق ہو سکتا ہے جب کہ وہ تمام دنیا کی قوموں کے اوپر اپنی دعوتی ذمہ داری کو ادا کریں اس دعوتی عمل کے بغیر اس کا امت محمدی ہونا مشتبہ ہے بہوالا سورت النام آیت انیس اور سورت الوسف آیت ایک سو آٹھ مزید یہ کہ اس دعوتی ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت کے لوگ تمام دنیا میں مسلم رخی تحریکیں چلائیں بلکہ انہیں لازمی طور پر غیر مسلم رخی تحریکیں چلانا ہے مسلم رخی تحریک یا ملت رخی تحریک امت کا داخلی مسئلہ ہے جب کہ غیر مسلم رخی تحریک خارج معنوں میں امت کی لازمی ذمہ داری ہے علماء اسلام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ دعوت کے بغیر جہاد نہیں ابن رشد نے الفصل الرابع پی شرط الحرب کے تحت لکھا ہے ف عما شرط الحربی فو بلوق دعوتی بتفاق اینی ان لا یوزو قد بلغ شنسال یعنی yani, جنگ کی شرائط متفقہ طور پر یہ ہے کہ ان لوگوں تک دعوت پہنچ چکی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اس وقت تک جنگ جائز نہیں جب تک کہ ان کے دب تک کہ انہیں دعوت نہ پہنچا جائے باہوالا سورت ال اسرا آیت پندرہ اور البدایا البدایت المستحد تین سو چھیاسی اس معیار کی روشنی میں دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ پچھلے تقریباً تین سو سال سے مسلم رہنما جہاد کے نام پر غیر قوموں سے جو لڑائیاں لڑ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی جہاد نہیں اور اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑائیاں دعوت و تبلیغ کے بغیر لڑی جا گئیں مثلا شاہ ولی اللہ دہلوی کی بال واسطہ جنگ مراٹھوں سے شہیدین کی جنگ سکھوں سے علماء ہم کی جنگ انگریزوں سے عربوں کی جنگ اسرائیلیوں سے پاکستانیوں اور کشمیروں کی جنگ ہندوستانیوں سے فلپائنی مسلمانوں کی جنگ وہاں کے عیسائیوں سے چچن مسلمانوں کی جنگ روسیوں سے وغیرہ یہ اور موجودہ زمانے کی دوسری لڑائیاں جو مسلم رہنما لڑتے رہے یا لڑ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں کیونکہ یہ لڑائیاں دعوت و تبلیغ کی شرط کے بغیر شروع کر دی گئیں یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے کی یہ تمام لڑائیاں ہفت اعمال کا شکار ہو گئیں مسلمانوں کی یک طرفہ تباہی کے سوا ان کا اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا کسی غیر مسلم قوم کے خلاف جہاد با معنی قتال چھیڑنے کے لیے یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں پر ملک و ماؤ کے اعتبار سے کوئی نقصان پہنچایا ہو ایسے کسی مسئلے کے حل کے لیے پرامن تدبیر ہے نہ کہ متشددانہ جنگ غیر مسلموں کے سلسلے میں مسلمانوں کی اول و آخر ذمہ داری دعوت و تبلیغ ہے جہاد با بامانا قتال صرف مخصوص اور متعین شرطوں ہی پر جائز ہے اور موجودہ زمانے میں یہ شرطیں کسی بھی مقام کے مسلمانوں کے حق میں موجود نہیں کسی قوم کے خلاف دعوت کے بغیر جہاد چھیڑنا نہایت سنگین ذمہ داری ہے حضرت یونس علیہ السلام نے صرف یہ کیا تھا کہ دعوت کی تکمیل سے پہلے انہوں نے اپنی مدعو قوم سے ہجرت کا معاملہ کیا تو اللہ نے ان کی پکڑ کی اب وہ لوگ جنہوں نے سنے سے دعوت کا عمل ہی نہ کیا ہو اور پھر صرف مادی نژا کے بنا پر اپنی مدعو قوم کے خلاف مسلح جنگ چھیڑ دیں ان کا معاملہ حضرت یونس کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں کتنا زیادہ سنگین ہوگا اس کا تصور بھی لرزہ دینے کے لیے کافی ہے اسلامی طرز فکر زندگی ہر ایک کے لیے مسائل کا مجموعہ ہے زندگی کبھی مسائل سے خالی نہیں ہو سکتی کسی انسان کے لیے یہاں تک کہ پیغمبر کے لیے بھی یہ آپشن نہیں ہے کہ پہلے زندگی کو بے مسئلہ زندگی بناؤ اس کے بعد اپنا کام کرو اس دنیا میں ہر ایک کے لیے ایک ہی آپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ مسائل میں سلیکٹو انداز اختیار کریں یعنی کچھ مسائل کو انتظار کے خانے میں ڈالے اور کچھ مسائل کو اپنی توجہ کا مرکز مرکز بنائے اسلام کی تعلیم کے مطابق اس معاملے میں ایک سچے مسلم کے لیے صرف ایک آپشن ہے وہ یہ کہ ایک مسلم دعوت اللہ کو اپنا کنسرن بنائے اور دوسری تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے یہ معاملہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس معاملے میں کوئی عذر یعنی ایکسکیوز حقیقی عذر جینوئن ایکسکیوز نہیں عام طور پر لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں دعوت اللہ کے علاوہ وہ کسی اور چیز کو اپنا کنسرن بناتے ہیں اور عذر یعنی ایکسکیوز کے طور پر دنیاوی اصول کا حوالہ دیتے ہیں مثلا حق خود ارادیت حق خود ارادیت سلف ڈٹرمینیشن انسانی حقوق ہیومن رائٹس وغیرہ مگر یہ تمام حوالے درست نہیں ان معاملات میں اسلام کا اصول ایک لفظ میں یہ ہے ادو الیم حق ہم وسلو وصل اللہ حقم ادا کرو ان کو ان کا حق اور مانگو اپنا حق اللہ سے بہوالا صحیح البخاری حدیث نمبر سات ہزار باون اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی معاملات میں مومن کی منصوبہ بندی یک طرفہ طور پر ذاتی ذمہ داری کے اصول پر ہے دوسروں سے حقوق طلبی کے اصول پر نہیں اس دنیا میں مومن کو صرف اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پر دھیان دینا ہے مومن کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی غیر اسلامی اصول کا حوالہ دے کر دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ شروع کر دے اس معاملے میں مومن کا طریقہ تمام تر آخرت رقی یعنی آخرت اورینٹڈ ہے نہ کہ دنیا رقی انٹرویو کا خلاصہ یہاں انٹرویو کے سوالات کے جواب نمبر وار درج کیے گئے ہیں جواب نمبر ایک دعوت اسلامی کا مطلب میرے نزدیک دعوت اللہ ہے موجودہ زمانے میں دعوت اللہ کو جو چیلنج جو چیلنج درپیش ہے وہ میرے نزدیک الحادی فکر کا غلبہ ہے اس لیے دعوت اسلامی کی راہ ہموار کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ دنیا سے الحادی فکر کا غلبہ ختم کیا جائے قدیم زمانے میں مادی مظاہر کو خدا قرار دے کر انسان نے خدا کو چھوڑ دیا تھا موجودہ زمانے میں مادی مظاہر کے پیچھے کام کرنے والے سلسلہ اسباب کو خدا قرار دے دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ نام اسی کا نام الہاد ہے جب تک اس, فکر, اس فکری ڈھانچے کو توڑا نہ جائے کوئی دوسرا کام نہیں کیا جا سکتا جواب نمبر دو موجودہ زمانے کے دائیوں کا اصل مسئلہ وہ ہے جو داخلی ہے وہ ابھی تک دعوت اور قومیت کو اور اسی طرح دعوت اور سیاست کو الگ الگ نہیں کر سکے جس دن وہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے میں کامیاب ہوں گے اسی دن ان کے مسائل کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا جواب نمبر تین صحافت یقیناً اسلامی دعوت کے لیے نہایت اہم ہے مگر میرا خیال ہے کہ مسلمان ابھی تک صرف قومی صحافت کو جانتے ہیں وہ عالمی صحافت کے میدان میں داخل نہیں ہوئے عالمی صحافت کے لئے موضوعات آبجیکٹوٹی لازم طور پر ضروری ہے جواب نمبر چار جدید علمی انکشافات کو تفسیر قرآن میں استعمال کرنا میرے نزدیک آئین درست ہے شرط صرف یہ ہے کہ معیار اصلی قرآن ہو نہ کہ جدید انکشافات یعنی جدید انکشافات کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے نہ کہ قرآن کو جدید انکشافات کی روشنی میں جواب نمبر پانچ علمی نظریات کے بدلے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دور اول میں جب قرآن نے کہا کہ زمین و آسمان کی نشانیوں پر غور کرو تو انسان نے اپنی اس وقت کی معلومات کی روشنی میں زمین و آسمان پر غور کیا آج بھی یہی ہوگا کہ انسان اپنی موجودہ معلومات کی روشنی میں آیات کون پر غور کرے گا اس کی وجہ سے نہ پہلے کوئی اعتقادی خرابی پیدا ہوئی اور نہ آج ہو سکتی ہے